دون ہے تاریخ جو جو تا. جو کر کے پڑھنا پہلے آماد صحیح, صحیح, صحیح, صحیح آئی پی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 منفرد شمار نہیں ہونا اور اگر وہ او مسبوک والی رکعت قضاء پہلوں پہلو کردہ اپنا اللہ اگر اس مسبوک والی رکاط کی قضاء میں یعنی وہ رکاط انہوں نے پہلے اہ کی کیتی ہے لاہک والی قضاء لیکن اس پھرا نہیں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 پھر اگر وہ پہلے مسبوک تو پھر لاہک کرد کیا پھر لاہے کالی رکاط کرد مرو اچھا ٹھیک ہے یہ مطلب ہے پہلے وہ مسبوق بنیا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 ضروری ضروری لائک لائک تو بھائی میں مختری ہے او منفرد دوکوم ہونا کی ہے کیونکہ بنا کی تیخل ہے مسبوک منفرد دوکم چند بولتا نہیں یار سدیا اکمل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 چارکا چار تھا تخیر نہیں آیا کوانی کی شرام جہی کوانی کی تخیر, تخیر مطلب ہے کہ چو ایک جہت دی طرح پوری رمال باڑ لو او اختیار ہے بھاوے خطاب دا ہو جائے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 اللہ مشامی اعتراض ہے کی تحقیق واقعی کہ جہات عربہ کی طرف جب نماز پڑے گا پوری پوری تو لادم آیا جائے گا کہ اس نے تین مرتبہ نماز بغیر کی بلکی یقین پڑی ہے اور وہ منیانو ہے اور منیانو مقدم ہوتا ہے منیانو کا ترک مقدم ہوتا ہے اچھا اے تے اے باطل کر دیتا گیا قول شرمونیالے دا جڑا انا آکھیا بی تخجیر دا اے ہے اے گیا اٹ گیا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 تے مامور اتھے ہو گیا کیونکہ کی کی کی سمج آگی کہ کا اللہ شامی فرمان انصاف نالے دندر غور کر تیسرا جڑا قول ہے نا نہیں سما لگی اور او سے مانے جڑا مانا کوانی نے کیتا ہے لہذا وہی قول راج بنتا ہے اور پہلے دو تاخیر اور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 تو اندر فرمان اول یا تیسرا درمیان لڑنا چاہوں گا میاں اویج بھی یہ مطلب یا کول ہے ابل ہے نہیں سما لگی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 یہ مطلب یہ نکلیا کہ خیر اوسا تو, تو, تو ماہ بن گیا قاعدہ اس حدیث پاک مطابق دے مطابق دیکھا جائے تو درمیانہ ہونا چاہیے بولتے نہیں بول مرو